مستفى. أما أبا بكر فاوض بالله فقال توكلوا دينكم وسمعوا لنا أن ما لهم مدخرهم به من مال وهم أبين لهم في الخيرات بل لا يشكرون صدق القول ذا شری وست بہلی وہ لوگ دن اللہ نے مالت آتی ہے ان کے زمن میں عرض کیا جا رہا ہے کیوں یہ نہ سمجھے کہ صرف مال کا زیادہ مل جانا ہی کامیابی ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی نشانی کیونکہ اللہ ہم سے کچھ ایسی بھی تو ہمیں پیسے مل رہے ہیں ہماری تنخواہ بھی زیادہ ہے ہمارا بیلنس بھی زیادہ ہے بلکہ یہ پیسہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو اس کا صحیح جگہ استعمال کرے ورنہ یہ ایک امتحان ہے اور یہی پیسہ ہے جو انسان کو غلط رستے کی طرف دے جاتا اس کا ذکر آگے آئے گا امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ گا جب کتنا یہ قرآن ہلکے قرآن اٹھا کچھ رانا نے ہارون کو یہ پتی بڑھائی کہ صرف اللہ خالق ہے اس کے علاوہ بھی یقین اور اس میں خود اللہ کی کلام بھی جو ہے یہ مخلوق اور اور کی تفریح اور اس میں درباری اللہ ماں نے کافی حد تک اسے متاثر کیا لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے رہے ہر زمانے میں کہ جنہوں نے نکیر کی اسے کسی بھی چٹنی کی ٹکر دی اس امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ پہ قرآن اللہ کی تصدیق نہیں ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جس طرح اللہ دائم اور ہی, اسی طرح کی کلام کی اصل ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر اسے مان لیا جائے کہ یہ مخلوق ہے تو اس کے بعد یہ کہا جائے گا کیونکہ مخلوق کو بھی موت آتی ہے لہٰذا اس کی موت آ گئی جو ختم ہو گیا ابنے سے کوئی نئی تصدیق کی جائے انہیں دربار میں بلوا کر پوڑے مروائے بلایا جاتا تھا مناظرے کے لیے وہ ہار جاتے تھے علمی طور پر تو پھر پوڑے مروائے جاتے تھے روزہ اور ان کو جو مار ماری گئی تو کہا آپ کو وہ الفاظ ملتے تھے ان کے زمانے میں موجود تھے کہ اگر اتنی کسی ہاتھی کو بھی ماری جاتی تو وہ بھی بالکل آؤ لیکن اللہ کا یہ پتا نہ کبھی رویا نہ کبھی آؤ ظاہر تھی جب گرنے پر آتے تھے تو یہ کہتے تھے میرے منہ میں پانی نہ ڈالنا میرا گزرا خراب تھا ایسا بھی وقت کسی خون جاری ہے اور زور کا وقت دربار میں ہی ہوگا کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور خون نکل گیا ہے لہٰذا آپ نماز کیسے پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی نہیں پتا یعنی ایک طرف ان کی گرفت ہے کہ دوسری طرف ظلم جو ڈھا تھے وہ وہ تھا تو فاروق پر کہ خنجر لگا ہے اور خون اور انہوں نے اپنی نماز پوری کی لہٰذا میں بھی وہی ادا کرنا چاہتا ان کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ بعد میں جب اس طریقے سے مسئلہ ہار نہ ہوا تو پھر انہیں لالچ دینے کی کوشش کی گئی ان کے مدرسے میں توڑے پھاڑ کر کے بھیجے گئے اس وقت اللہ کا وہ بندہ رو پڑا مار کھا کر نہیں ہوئے لیکن اشرفیوں کو یہ توڑے دے کر ہو بڑے مالک یہ نہیں یہ بہت سخت امتحان یعنی اس سے زیادہ سخت یہ امتحان یہ مال والا تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا فرمایا اگر صبن اندازہ مال ہوں گے تو ہم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد عطا کر رہے نو سارے اولا ہم خیرات ہم ان کے لیے بنائیاں سچی کر رہے بندا یا شعور مگر انہیں شعور نہیں کتنا بڑا امتحان در پیش ہے اس مال کے معاملے میں وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں. یعنی ادروائز کے پیسہ جو ہے وہ انسان کو کرپٹ کرتے اکثر برائیوں کی جڑ یہ پیسہ ہے مرنا تو ساری زندگی انسان کا جو ہے وہ روٹی کے ہی چکر چلا رہا تھا میری برائی سوچتی نہیں وہ لوگ جن کے اندر جو خصوصیات ہوں وہ اس کے فتنے سے بچ سکتے پہلی شاد فرمائی دن نلازی رحم مشیتیں روکی مشکل بے شک وہ لوگ اس مال کے فتنے سے بچ سکتے جو اپنے ربز کے در سے ہمیشہ خوف زدہ ہے ان کے اندر محاصبے کرنا ہے انہیں معلوم ہو کہ ایک ایک پیسے کا حساب اللہ کو دینا تو یہ ایک بریک کا کام کرتا ہے اور انسان برائی کے رفتے کی طرف نہیں جاتا اللہ سمجھتے کہ اس کے پاس اس کے وسائل ہوتے ہیں برائی کرنے وہ لگن ہو لے آیا کے رب اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے انہیں معلوم ہے محاسبہ ہونا جو اللہ نے کہہ دیا وہ سچ ہے یہ زندگی اور بھی ہے اور وہاں بھی مجھے پیسے کی ضرورت پڑے گی لہٰذا ہے وہاں کے لیے روزانہ جو ان کے ڈرافٹ بنتے رہتے ہیں ان کی ہنڈی آفر کے لیے ہوتی ہے وہاں بھی ضرورت ہے اے مارا جب ہم پتہ پاکستان جانا ہے تو ہم کیا کرتے بڑے بےغو حالات میں گزارا کرتے ہیں ناگفتہ دے حالات میں گزارا کرتے ہیں لیکن وہاں پیسہ بیچتے رہتے اس لیے کہ میں پتا وہاں جانا ہے کوئی کاروبار کرنا ہے کوئی مکان بنتا ہے یہی معاملہ آفت کا ہے حالانکہ پاکستان جانا میں کہا کرتا ہوں کوئی یقینی نہیں ہے کتنے ہمارے ساتھی ہیں نہیں پاکستان دیکھ لوک گیا ہے پاکستان جانا ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہو البتہ آفت میں جانا یقینی وہاں تو جانا ہی جانا اور وہ لوگ وہاں کے لیے اس پیسے کو بھیجتے رہتے جو ہم نے انہیں دیا ہے میرا پین کے بالکل اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں پہلا نہ اپنے نقص کچھ لیکن جب پیسہ ہو اور اندر سے ڈیمانڈ بھی آئے تو اس وقت اپنے آپ کو روکنا بڑا مشکل ہے غریب آدمی ہے اس کا دل بھی چاہتا ہے فلم دیکھنے پر لیکن دن پیسے ہی نہیں سکتے تو جی چاہتا ہے وہ برائی کا ہی نہیں سکتے بیسلی تو اس کے پاس وہ سائن نہیں ہے برائی کرتے کسی جی غریب آدمی کی بیٹی کی شادی ہے تو وہ اگر چاہے گی کہ میں فلان ایکٹر کو بلا کر یا فلان گلوکار کو بلوا کر اپنے یہاں گانا گنواؤں میں بھی آر پاسی کو بلاؤں تو وہ بیچارہ بلا نہیں سکتا خواہش کر سکتا اسے تو اسے, اسے اس کی غریب نے روکتا ہوا ہے وہ اس کے لیے رحمت لیکن وہ امیر آدمی ہے وہ چاہتا تو ٹکٹر صاحب کو بلا لیتا ہے لیکن اس کے پاس خواہش کے لیے نفس بھی موجود ہے حکم دینے والا اور اس کے حکم کو پورے کرنے والے وہ لشکر بھی موجود ہیں نقشے ماہ کم کر رہا استعرا نہیں اراؤن جیرا کچھ لوگوں کے اس پیراؤں کو لشکر بھی مل جاتے ہیں لہذا ان کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے اس میں نقش یہ کا شریک بن جاتا میری اتاث کرو میری مانو جو میں چاہتا ہوں اس کو پورا کرو کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے جب میں نے کہہ دیا میری انا یہ مجرور ہو جائے گی پوری ہونی چاہیے اس انا کے اوپر وہ لوگ جب رب کو رکھا دیتے نہیں تو چھوٹی انا ہے وہ بک آئی ایم جو ہے وہ اور ہے وہ اندا ہے تمہیں اس کے تابے رہنا پڑے گا یہ ہے اصل میں سرک سے برات ورنہ یہ کہ شیر کے لیے ضروری نہیں کہ انسان بتوں کو ہی سہیتا کرتا پھرے کئی دفعہ انسان خود بھی شریر بنا کر وہ جلد فرمایا فرائی تھا میرے انداز کا علاحہ ہوں بابا کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا وہی وہ کرتا ہے جو اپنے جی چاہتا ہے اس کا یہ اپنے آپ کو خدا بنا ہے اپنی خواہش کو خدا بنانا بول رہی تا آ کہ منہ دے دا دیو اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں اس کے علاقہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں لوگوں ورزی رہتے دل خوفزدہ رہتے ہیں انہوں ملا ربراجی ان کے انہیں اپنے رب کے پاس جانا یہ ہے اصل میں وہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس آگ پر اشخت دیگر اکیلا تعالیٰ نے پوچھا تھا مراد کچھ لوگ بنا کرتے ہیں چوری کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو وہ ڈرتے رہتے ہیں صدیق بیٹی نہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں وہ سطحات دیتے ہیں پھر بھی اپنے رابطے ڈرتے ہیں اگر انسان کو نیکی بے خوف کر دے تو وہ نیکی نیکی نہیں ہوتی رشوت ہو آپ کو معلوم ہے بیگن والے منتری جمع کرا دیتے ہیں ٹریفک پولیس والوں کے پاس ان کا وہ پیسہ جمع کرانا ان کو بے خوف کر دیتا ہے چار والی سیٹ پر چھ سواری بٹھائی ہوتی ہیں چھت پر دونوں بٹھائے کوئی ڈر نہیں کہ منتری جمع کروا چکے بس آپ منتری جمع کروا دیں وہ جو آتے ہیں میٹر ریڈنگ والے اس کے بعد آپ اے سی چلائیں جو مرضیا کریں کوئی پوچھنے والے ان کو سو روپیہ دے دیا کریں بے خوف ہو گئے اور ہمارے یہاں جرائم کی جو زندگی ہے اس کی اصل وجہ یہ قانون کا قانون کا مو بند کر دیا جب ہڈی دے دی جس دے تو لوگ وکیل کیا کہ کرتے ہیں جج کرتے ہیں وہ وہی جو انسان کو بے خوف کر دے وہ نیکی نہیں ہوتا پولیس کی طرح مسئلے بن جاتی ہے نے ساری رات آپ کے سامنے لگائی ہے آپ پڑوسی کو سکھاؤ تو کون پوچھنے والا ہے سہیا میں تو بدار آلہ گا اللہ سے یاری لاد گئی ہے یہ زیادہ زیادہ کہاں تک پہنچے گا یہاں شکایت درج کروا دے گا لیکن میں تو اوپر پہنچ گیا تو میرا رابطہ تو اللہ سے ہے ساری رات اس کے سامنے رہتا ہوں میں دن کو روزہ رکھتا ہوں یہ وہ نیکی ہے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا تھا فلاں عورت ہے ساری رات وہ تحجد بھی پڑتی ہے رب کے سامنے کھڑی جاتی ہے دن کو روزہ رکھتی ہے لیکن پڑوسی اوسے پڑے تم تو آپ نے فرمایا تھا وہ آگ میں ہے غور وہ. وہ تو جہنم میں جائے گی کیوں کہ وہ کی رشوت یہی بات ہے جو آپ حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اب اللہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں کئی من یا رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صلاح حضور کون آپ نے بنایا اللہ جی لایا مناہ جا جو اپنے سر سے اپنے پڑوسی کو مافو کرتا کچھ نماز بھی پڑھتا ہوں وہ حاجی ہے وہ کاری ہے وہ حافظ صاحب ہے وہ اور کچھ ہو سکتے ہیں لیکن لا یوگ میں وہ مومن نہیں ہو سکتا تو اس لحاظ سے وہ لوگ جو دیتے جو بھی دیتے کرتے ہیں جو بھی کرتے نیکی کو ہی ملا تو ان کے دل گرتے رہتے اندم ملا ہو دن راجیوں کی انہیں اپنے رب کے پاس کیا جو نیکی انسان کے اندر ڈر پیدا کرتی چلی جائے یہ ہے ایک پیرو میٹر سمجھ لیا جس نیکی کے نتیجے میں آپ کے اندر اللہ کا خوف زیادہ بڑھ جائے سمجھ لیں وہ نیکی ہے اور جو نیکی آپ کو کرپٹ کر دے بے خوفی آ جائے آپ کے اندر وہ نیکی نیکی نہیں ہے بلکہ وہ رشوت ہے نیکی کے نام پر اور اللہ رشوت نہیں دیتا اس نیکی کا معاملہ تو یہ ہے جس طرح شہتیر کو دینک لگتی ہے وہ اوپر کا وہ جو حصہ ہوتا ہے ایک شیلٹر کے طور پر استعمال کرتی ہے کبھی کھل کر سامنے نہیں آتی ایک پردہ اوپر کا رہنے دیتی ہے کسی کو پتا ہی نہ چلے کر اندر ہی اندر میں اس کو کھوکھلا کر دوں ہاں جب شاید سے آپ کو کام پڑے گا آپ کہیں ٹیک دینا چاہتے ہیں کہیں کسی اور جگہ سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا جہاں ابھی آپ ہاتھ لگائیں گے انگلی اندر چلی جائے گی پتا چلے گا اندر سے کھوکھ لائے یہ لوگ جو نیکی کر کے بے خوف ہو جاتے ہیں جو دیمک کا کام ہوتا وہ نیکی کے اوپر نیکی کا استعمال کرتے ہیں اپنی شخصیت کے گرد بڑا اچھا شہدی ہے بھائی بڑے جماعت بھی ہے سامنے محراب بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن جب سوسائٹی کو کام پرتا ہے ان سے تو جہاں وہ ہاتھ لگائے گے انگلیاں اندر چلی جائیں گی پتہ چلے گا اندر سے کھوکھ لیں یہ ساتھ نمک لگی ہوئی ہے یہی بات ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہو کے ساتھ تو ایک ساتھ گزرے تو کسی کے منہ سے نکل جا پڑا ہے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اس کے پڑوس میں رہی حضور نے فرمایا کبھی اس لینڈ دین تمہارا ہوا میں حضور نے فرمایا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا تو فرمایا کبھی غصے کی حالت میں اس کو تم نے دیکھا تھا کیسے کیسے تو صرف نمازیں پھینک کر کہہ دینا کہ فلانے کے اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکا پا جاتے اور پھر خود نماز کو چھوڑ دیتے ہیں بڑے نمازی دیکھے ہوئے یعنی یہ نمازی لوگوں کو دور کرتے ہیں دین سے اس قسم کے لوگ جو جن کی نیکیوں نے بے خوف کر دیتی اس لحاظ سے وہ لوگ جو اللہ جین یا بیتون رب عم سنجا دن جو داس بتا دیتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدوں میں اور قیام میں اور اس کے بعد ولہ يَقُولُونَ یا پولون ربرف ناز آبا اور وہ دعائیں کرتے ہیں شہری کے وقت وہ بل اچھائے ہوں گے تفصرون میں نے کو بہت کم سوتے وہ بل اور شہری کے وقت پھر وہ استغفار کرتے ہیں. یہ تحقیق گناہ نہیں کیا ساری رات بندگی کی اور استغفار رہی یہی نام حسن بشری نے فرمایا کہ منافق گناہ کرتے بھی میرا خوف رہتا ہے اور بومی نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے انہوں بہن واضح میرا کیوں ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ آپ کو بڑی محنت سے راضی کرتے ہیں ایک تو ہم ایسے کلما پر جیسے مجھے بڑی تلوار مار دیا بڑا احسان ہے اللہ پر یا منون عالیہ کان اسلام ہوں احسان کے سلاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ایک تو ہم ہمیں لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی محنت سے رب کو راضی کرتے اب انہیں ڈر یہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے جسے بڑی محنت سے راضی کیا ہے بڑے صدقات دے کر راضی کیا ہے کہیں ہماری اس غلطی کی وجہ سے وہ ناراض نہ ہو جائے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہتے اپنے رویے کا جائزہ لیتے رہتے اپنے کریکٹر کو دیکھتے رہتے یہ تو انہیں پتا ہے کہ رب ناراض نہ ہوتے تو ہمیں تو ہمارے پہلے کون سے نمبر بنے ہوئے جو کٹیں گے بھائی تو حالت بول یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں میاں محمد صاحب نے بڑی پیاری مثال بیان کی دیہات کے ماحول کا انہوں نے نقشہ کھینچا جہاں لوگ ہوتے ہیں جہاں بڑے وہ بڑے دور سے پانی لے کر آتے اور پہاڑی علاقہ ہوتا ہے ان کا وہ جو کھڑی شریف ہے آپ نے شاید دیکھا ہو اگر کوئی سال وہاں گئے علاقے کے جو رہنے والے پہاڑی علاقہ ہوتا ہے دور سے پانی لے کر آئے اب ہوگی ہوئی ہے بارش اس میں چونکہ دور جانا پڑتا ہے دو دو کلومیٹر دور جا کر جو ہے وہ پانی لانا پڑتا اور, اور گھرے میں کتنا تھا دو دو ٹہر اب اتنے دور جانا اور پھر ایک گھڑا اٹھا کر رہنا یہ نہیں ہوتا اور میں سے اکثر دو, دو تین گھرے جو ہے وہ اٹھاتی تاکہ ایک ہی دفعہ زیادہ پانی آ جائے جب بارش ہوئی ہو اور وہ پہاڑی علاقہ ہو اور کھچلن ہو اس میں نے مثال دی ہے کہ وہ عورت جو پانی کا گھرہ بھر کر لے جاتی اور اکثر ہوتا ہے کہ وہاں روٹ بھی آ جاتی ہے گرمی کے دنوں میں یعنی پانی بھی نہیں ہوتا سر جی صبح و شہری کے وقت جا کر عورتیں بیٹھ جاتی ہیں ان کی باری لگتی ہے باقاعدہ اور پھر وہ پانی وہاں سے لیتی ہیں پھر گڑے کے اوپر انہوں کپڑا رکھا ہوا تھا اس پانی کو وہ فلٹر کر کے لاتی ہے. اس کے باوجود وہ بدلا ہوتا ہے تو پہلے تو یہ بات کہ جو جائیں گی ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ ملے پانی کہ خالی بھی گھڑی لے آتی. اب جس کا گرا بھرا ہوا ہے اس کی چار یہ بتلائے گی دور سے دیکھنے والے کو کہ وہ جو جا رہی ہے اس کا گڑا خالی ہے اور وہ جو جا رہی ہے اس کا گھر بھرا ہوا اندر گھر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس بھرے ہوئے گھر والی کی چار وہ بتلاتی ہے کہ اس کا گرا بھرا ہوا اس لیے کہ وہ بڑی احتیاط سے قدم رکھتی ہے کہیں یہ گڑا گر کے ٹوٹ نہ جائے اور پانی بھی جائیں نہ اس کی مثال انہوں نے اپنی زبان میں دی کہ سب سیاں رل پانی چلیاں کوئی کوئی مرسی پھر کے جنا پھر سرتے تریا قدم رکھن جر جر کے یہ ہے متقی آدمی جر جر سوچ سمجھ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے میری مطال لٹ نہ جائے ہمیشہ جیب پر ہاتھ وہی رکھتا ہے اور جیب ہمیشہ وہی جج کرتا رہتا ہے جس کی جیب میں پیسے رہتا نہیں بہت چیک کرے اور یہی وار کرتے ہیں وہ شارے فور مارتا ہے سامنے جیب میں پیسے ہوں جیب پر بار بار ہاتھ مار کے وہی چیک کرتا ہے کہ گر تو نہیں ہے جس کے اندر تکوا ہو وہی بار بار اپنے آپ کو چیک کرتا ہے میں نے آج گواہ تو نہیں دیا جس کے پاس ہے نہیں اسے کیا رہا خترانا چوری کا دعا دیتا ہوں راجن کو اسے کیا خطرہ چوری یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہنڈا ہو ملا رہا بیمراجے ان نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے بلا کرو سارے ہو نفل خیرات یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کی طرف دوڑ لگاتے سب کو جلدی کرتے ہیں. سنا جو سارے ہو نفل خیرات جہاں نیکی دیکھتے ٹوٹ پڑتے نیکی پڑھ بہم لہٰذا صاف اور ہمیشہ اس میں وہ ثبقت کرتے پہلے وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہ آپ بچوں کو بھی پہلے سلام کیا کرتے یہ اندرا کرتے تھے کہ میں پیغمبر ہوں نبی بھی ہوں لازا کوئی مجھے سلام کرے بلکہ آپ خود آگے بڑھ کر سلام بچوں کو بھی کیا کرتے بہم لہٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں چونکہ نیکی کی قدر ہوتی ہے لازاب وہ نیکی کو جمع کرنے کی کوشش کرتے رہتے انہیں پتا ہے انا علاؤ انا میرا رب ہے ان کو اپنے رب کے پاس جانا اور وہاں نیکی کی ضرورت پڑے وہ لازاب ہو کرتے ہیں جمع کرتے ہیں رہتے وجہ ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے اس کی اس اللہ کا اصول ہے اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے گھر میں بیٹھنا لہذا پیر کی ذمہ داری اس کے سپرد اگر کی جاتی تو یہ اس پر ظلم ہوتا آپ دیکھتے ہو کہ بچیاں ہیں چھوٹی وہ بھی جب چھوٹی ہوتی ہیں تو گھر بناتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تین سال کی چار سال کی بچیاں دہات میں ان کے یہی کھیل ہوتے تھے اس وقت الیکٹرانک اور یہ ریموٹ کنٹرول گاڑیاں جو ہیں نہیں تھی غریب کی بچیوں کے پاس وہ گڈیاں بٹو لے ہوتے تھے ان سے وہ کھیلا کرتی تھی ریڑھ کی وہ حویلی بناتی ہیں پھر اس میں وہ کوئی چیز لکڑی رکھ کے کہتی ہیں یہ پلنگ ہے پھر کوئی چیز رکھ کے کہتی یہ میرا جیولہ ہے سمجھے آپ یہ نہیں اس کی فطرت میں اللہ نے گھر کو سجانا رکھ دیا گھر سے محبت عورت کی فطرت میں رکھ دی ہے لہٰذا باہر کا بوجھ اس پر نہیں زیادہ تعانسی بوجھ ہوتے کوئی مارکیت میں ہمارا گرمی ہے یہ باہر رہنا زیادہ پسند کرتا ہے ایک دفعہ نکل جائے صحیح پھر بھوک لگے گی گھر واپس آئے تو کرنا دوپہر کھولتا ہے لگا اس کے سو گرفتہ باہر جاتے تو پھر باہر کا کام تمہاری کی اب ہمارے یہاں چونکہ معاملہ بالکل براکس ہو گیا یورپ نے یہ دیا نتیجہ کیا نکلا فیملی لائف ان کی بالکل تباہ برباد ہو کر رہے گی ان کے ہاں ایوریج فیملی لائف پانچ سال ہے ان کا ہیرو ہوتا ہے وہ جو جو پانچ سال اکٹھے گزار جائے اور ہمارے ہاں گئے گزرے لگتے لگتے بھی بیس تیس سال چالیس سال تو گزار ہی دیتے اور اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے وہ جو کسی نے کہا تھا کہ بھائی آپ سال تک جو ہے وہ غریب رہیں گے کہا جو اس کے بعد میں عادت ہو جائے گی یہی معاملہ ہمارے یہاں ہے ان کی آدت ہے رائل فیملی پڑی کہ آدت پسند فیملی ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا بلکہ کی بیٹی کو تلا ایک بہ کو تلا دوسری الگ ہو گئی ہے اس کی تمیزہ باندھا ہوا نے تو وہ کی لالچ نے باندھا تلا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے مگر ہم پھر بھی بک دک اس تہذیب کے پیچھے دوڑ گئے بڑا مطلب سنیٰ وسلام کسی جان پر اس کی وہ سب سے زیادہ بول نہیں رہا یہ کیوں کہا گیا یہاں درمیان میں یہ بات کیوں کہی چل اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اس روش پر آنا چاہتے ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ انسان انسان ہے یہ کوئی ریکارڈر نہیں ہے کہ وہ بیٹری کی طرف بٹن کر دیا تو اب یہ سیل پر چلنا شروع ہو جائے گا وہ اوپر کر دیا اسی کی جگہ پر تو اب یہ بجلی سے چلنا شروع ہو جائے گا ایک برائی پر لگا ہوا اس کا بٹن اوپر کر دیں گے تو فوراً نیکی کی طرف آ جائے گا نہیں انسان ہے پھر تمہیں کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیدھے رستے پر ڈال ایک ساتھ اچانک مبرق سے وہ کریف کی طرف گھوم گیا کہ چل کے احساس ہوا انہیں کرنا کیا اچانک ایک دم سے وہ امیڈیٹلی پہنچ جائیں گے نہیں چہور آ جانے کے بعد بھی ان کے دن کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر والے رستے پر ڈال دو درمیان میں اگر پھر کہیں سے تم غلط کام کر جاتے ہو تو وہ کا پھر طریقہ یہ پھر پل تو پھر اپنے آپ کو اسی رستے پر ڈال دو اپنے آپ کو انسان دیکھی کہ رستے پر ڈال دے وہاں پہنچتے پہنچتے تو پھر آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی سال میں تربیت ہوئی ہے اس کے الگ روم نہیں حضور کے زمانے میں پھر حدیں جاری ہوئی ہیں صاحب کیا ان سے ختائے نہیں یہ ممکن نہیں کہ انسان کا بٹن دب جائے وہ کون فرشتہ بن جائے انسان کو اپنے آپ کو اس رستے پر رکھنا ضروری ہے مسئلہ مستقیم اس پر رکھنا اس دوران موقع انسان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف کرے آپ سیدھے رستے پر پڑ گئے اگر آپ بالکل ٹھیک نہیں بھی ہوئے تو بھی اللہ کو یہ معلوم ہے کہ آپ تھے سیدھے رستے پر آپ رکھنا آپ پہنچنا چاہتے تھے اس مندر پر آپ کا ہر اللہ کو راضی کرنا تھا آپ کو نہ موقع نہیں ملا درمیان میں موت آ گئی کہ کچھ گناہ انسان ہے بچولی نہیں کرتا ہے آدت ہو جاتی ہے انسان میں نصاب دیا کرتا ہوں آپ گھر میں ایک جگہ شیشہ آپ نے لگایا ہوا ہے وضو کرنے کے بعد آپ اس کے سامنے جاتے ہیں کنگی کرنے کے لیے یا منہ پہنچنے کے لیے آپ اس شیشے کو کسی دن وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ لگا دیں دو چار دن تو آپ کلی وہی چلے جائیں گے جہاں پرانی جگہ لگا ہوا تھا یہ ہے بچولی کو کام کچھ گنا انسان سے آدتن بھی ہو جائیں گا اس دن پانی آدت پڑ سگریٹ نہیں چھوٹتے اور گنا ایک دم سے کیسے چھوٹ جائے گا کچھ نہ کچھ انسان کبھی نہ کبھی وہ حالات سے متاثر کر پھر منہ مار بیٹھے گا یہ ہے وہ بات اللہ میرے جہالہ تن جو نادانی سے آدتن جو چولی جن سے کوئی برا سے سرد ہو گیا ہم اسے کنٹرول کر دیں گے ہم اسے معاف کر دیں گے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتا ہو گیا اس سے کوئی بات نہیں پھر اگر اس نے اپنے آپ کو رستے پر ڈال لیا تو ہم کسی جان پر اس کی وسط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہمیں معلوم ہے کہ انسان کسی سے آن آف نہیں ہوتا نہ یہ ایک دم سے نیک بنتا ہے نہ ایک دم سے بد بنتا ہے داتا قبول انداز داتا نہ اندازہ تم اسٹیپ بائی اسٹپ بڑھو گے جس طرح بھی بڑھو گے نیکی کی طرف آؤ گے تو بھی اسٹیپ بائی اسٹپ برائی کی طرف جاؤ گے تو اسٹیپ بائی اسٹپ اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی انسان نیک بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو کوسے نہ کہ میں اتنے, اتنے درد سنتا ہوں اتنے خطبے سنتا ہوں اس کے باوجود میں بھی میرے اندر فلاں خامیہ فلاں خامیہ فلاں خامی, ہے, فلاں خامی ہے, وہ دوسری طرف بھی تو دیکھ سکتا ہے کہ ان کے نتیجوں میں میں سدھرا کتنا ہوں کہ فلاد گئی ہے اور سدھر گئی ہے یہ ہے اصل میں کسی چیز کو دیکھنے کا ایک مستبک انداز اور ایک ہے منفی انداز ایک کمرے میں اگر ایک گلاس پانی کا آدھا بھرا ہوا رکھا اور باہر سے دو آدمی آئے تو ایک کہے گا کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے بات اس کے بیچ اچھی دوسرا کہے گا یہ کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے بات اس کی کے پیچھا ایک کا انداز اپٹیمسٹک ہے ایک انداز پیسے مسٹیک ایک وہ ہے جس نے مثبت انداز نے دیکھا کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے باقی آتے کو بھرنا چاہیے دوسرے نے تھا گلاس آدھا پانی جیسی کی مثال دی گئی کہ سپر مارکیٹ میں دو کام کرنے والے کاؤنٹر پر تھے ایک کے پاس زیادہ رش رہتا تھا دوسرے کے پاس نہیں رہتا تھا تو مالک نے بلا کر پوچھا اس کو جس کے پاس زیادہ رش رہتا تھا بات کیا ہے تمہارے پاس رش کیوں رہتا ہے لاکھوں کا اور اس کے پاس بھی جاتا ہی نہیں اس نے کہا بات سنے صاحب یہ صاحب یہ کرتے ہیں کہ پہلے سودا زیادہ ڈال دیتے ہیں اور گا کے سونے سے نکالتے ہیں اب وہ جو مارتے ہیں چونگا اس کے اندر وہ گا کے دل میں لگتا ہے میں پہلے کم ڈالتا ہوں گا کے سامنے کچھ اور ڈالتا ہوں اب وہ جو میں ڈال رہا ہوں وہ اصل میں گا کے دل میں میں اپنی محبت ڈالتا ہوں حالانکہ دیتا میں بھی کلو دیتا وہ بھی کلو ہے لیکن وہ تھوڑی سی غلطی متنفل کر دیتی ہے گا کو اس آدمی سے اور میری طرف مائل کر دیتی ہے یہ اصل میں ہوتا ہے دال اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے میری کتنی عادتیں ٹھیک ہو گئی اگر کچھ ٹھیک ہو رہی ہیں امپروومنٹ ہو رہی ہے تو الحمدللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اخذ کر رہے اور آپ شراکت مستقیم پر چل گئے ڈاکٹر جب دوائی دیتا مریض کو تو آپ کا کیا کہتے ہیں کی کس دن میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے وہ دیکھتے ہی ہیں کہ امپروومنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو پھر وہ دوائی تبدیل نہیں کرتے ٹھیک ہونے میں دو مہینے بھی لگ سکتے تین مہینے بھی لگ سکتے اسی طریقے سے وہ جو عادت بنی ہوئی 20-30-40 سال سے اتنی جلدی تو نہیں نا بدلے گی ایک دم سے سوچان آپ تو نہیں نہ ہو جائے گا اپنی وہ کاگریس آپ نوٹ کرتے رہے پر تو کرتے رہے کہ اللہ آپ کو سرات مستقیم پر رکھے باقی دوران اگر موت آ تو اللہ کو معلوم آپ خیر کی طرف چل رہے تھے پھر یہ کہ ہم ٹوٹلی فری بھی نہیں ہیں ہمارے ساتھ حالات لگے ہوئے انسان وہ جو پلسبے کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ تب تک انسان کو فری نہیں کہا جا سکتا یا فریڈم نام کی کوئی چیز گنی نہیں جا سکتی جب تک انسان جو ہے وہ سرکمس کا غلام بنا حالات کچھ نہ کچھ حالات بھی انسان کو انسان صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا انسان کسی کا بھائی ہے کسی کا شوہر ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا پڑوسی ہے پھر اس کی اپنی ذاتی انا بھی ہے ان تمام کا حق ادا کرنا اس میں انسان سے بھی خطا ہو جائے تو اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا ٹاس کہ یہ وہ درگزر کرے گا معاف کرے گا وہ لگا کتاب یا حق ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ بولے وہ جو یہاں بالکل رات دن ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ ماسٹر کمپیوٹر میں جا رہا ہے اور وہ قیامت کے دن دا کر رکھا جائے گا اس لیے کہ اس وقت تک ہمارے سامنے یہی چیز ہے نا ریکارڈ رکھنے کی اس کے بعد اب آنے والی نسلیں کیا چیزیں یاد کرے گی ریکارڈ رکھنے کے لیے وہ تو ان کا زمانہ ہو ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ اس وقت کمپیوٹر اور سپر کمپیوٹر ہے وہ ہے بہت کتاب اور رکھی جائے گی الگ کتاب اور اس الکتاب میں سب کا رنگاج ہوگا یو سویرے سب کے سامنے اسکرین ہوگی اپنی اپنی اور ان کی اسکرین کے سامنے ان کا بایو ڈاٹا آ جائے میرے سامنے میرا آئے گا ایک بار آپ کتاب آپ کتاب خود آڈیٹ کرا کفا میں سکل یومانے کا مانے اور وہ سچ بولے گی اس کے یہاں کوئی آگے پیچھے سے رشوت دے کر جیسے وہ پٹواری کو دے کر کوئی کاغذ زمین کا ادھر سے ادھر کروا لیا وہاں نہیں ہو سکے کہ کسی رشتے کی نبلا کر کے اندر جو پڑاسی کو مک کر کے کہہ دیا کہ ذرا میرے فرانے کاغذ باہر نکال دو جو میں نے یا فلانا چیز ڈلیٹ کر دو ممکن ہی نہیں وہاں تو ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہے اور وہ تمہارے سامنے آئے یون تھے وہ بالحق وہ ہم لائز لمون کسی پر ظلم نہیں کیا دا. کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی جس نے جتنا کیا ہے ایسا بھی نہیں کہ کو کسی دن غصہ جائے اس نے دو چار اپنی طرح سے بھی اس نے گھسا دیے جیسے تھا میں گھسا دیتے تمہارا ایک نے پوری فیملی کو وہ لکھ دیتے فلانے بھی مارا تھا فلاں ایسی بھی کوئی بات نہیں بہو بہو بہت ہی گمرا سے تین منہ بلکہ ان کے دل کہیں اور کھبے ہوگئے گمراہ کہتے ہیں ڈوب جانا کسی کا کھوب جانا کسی ان کے دل کہیں اور لگے ہوئے ہیں ولاؤم اماندن ظالقہ ام لہا عام اور ان کو ابھی اور بڑے کام ہے یہ وہ کر رہے ہیں تبزیہ انداز ہے یعنی آخر کی کوئی فکر نہیں ہے ان کے پاس اور بڑے کام ہیں جب بھی کہیں کسی نیک کام کے لے گئے جب جی ابھی میں بیزی ہوں میرا کام ہے بس تھوڑا سا کام میں لگ گیا تھا ان کے اور بڑے کام ہیں جو انہوں نے نپٹانے ہیں ابھی تو انہوں نے پلاٹ لینا ہے اسلام آباد میں پھر اس پر کوٹھی چھتنی ہے پھر وہ کرایہ پر دینی ہے پھر اتر انگلینڈ بھیجنا ہے پھر اور بڑے کام ہیں تو یہ تو اس طرف موقع کے دور رہے ہیں تو ان کے سامنے آئے نہیں انہیں سب کی فکر ہے بیٹوں کی بھی ہے بیوی کی بھی ہے فلاں کی بھی ہے نئی فکر تو اپنی فکر نہیں ہے کہ میں نے بھی کہیں جانا اور حساب کتاب دینا اور مجھے بھی اپنی ضرورت ہے اپنی طرف بھی توجہ کرنی خدرافی ہیں آب یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے پیٹ بھرے لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا جارون تبھی وہ ڈکرانے لگے جو آر جو ہوتا ہے جس میں بیل کی جو آواز تکلیف کے وقت نکلتی کہیں ہل کھبی ہوئی ہو اور پیچھے سے مالک کے پار بھی ہو اور وہ بیل کو مارے بیل آگے بھی نہیں چل سکتا پیچھے سے وہ لگ بھی رہے ڈنڈے بھی ڈاک رہے ہیں. اس وقت اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے نا ڈکرانے کی تکلیف زیادہ آواز وہ ہے جو آج پھر وہ ڈکراتے لیکن بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تکلیف بھی ہے مصیبت بھی پڑی ہوئی ہے اور پکڑتے اللہ منہ ان کے پیٹ بھرے لوگوں کو کیوں برائی کے موجود یہ لوگ ہوتے ہیں یہ جو, جو پیٹ بھرے ہوتے ہیں نا برائی یہ کرتے ابتدا اس کی یہ کرتے اور غریب بے تو اس برائی کو اڈاپٹ کرتا ہے تو فیشن سمجھ چلو پیسے کے لحاظ سے ہم امیر نہیں ہو سکتے چلو نو بجے اٹھیں گے تو ہمارا کہتے صاحب ہو گئے ہو تم غریب آدمی تو نو بجے جا کر صاحب بنتا ہے یا وہ دو کہ تم انگریز ہو گئے ہو خوشی ہو گئی اما نے بھی مان لیا آپ بھی انگریز ہو گئے اصل میں برائی کے ہوتے ہیں کہ پیٹ بھرے لوگ پیسہ بہت ہوتا ہے وقت بھی بہت ہوتا ہے ان کے پاس اس بغیر انہوں نے تو ایک ایسا سسٹم بن دیا ہے ایسی پائپ فٹنگ کی ہے انہوں نے کہ کہیں سے بھی تیل نکلے ان کے یہاں پہنچ جاتا ہے محنت وہ ہائی کرتا ہے اور پیسہ ان کے پاس فرانس میں پہنچ جاتا ہے محنت ان کا وہ مظاہرہ کرتا ہے اور ان کا ڈرافٹ یہاں بزا بھی پہنچ جاتا ہے وہاں کپاس کا اور کلاج لاج ایسا سسٹم بنایا انہوں نے میں نے سارا دن ایک غریب آدمی ڈبتا ہے اور اس کے بچے کو روٹی نہیں ملتی کھانے کی تو ان کے کتے دودھ پیتے اور گوشت کھاتے ہیں اس کا بچہ دس روپئے میں یوگ کے سامنے دڑھ کر مار جاتا ہے علاج کے لیے پیسے نہیں ان کا کتا یورپ میں جاتا ہے علاج کروانے کے کے پاس ٹائم بھی بہت ہوتا ہے غریب آدمی تو آٹھ گھنٹے اگر کمپنی میں کام کرتا ہے تو سوچتا ہے دو گھنٹے چار گھنٹے اور میں اوور ٹائم لگا دوں تو چار بہت زیادہ آ جائیں گے میں نے کہا تھا نا پچھلے درخ میں صبح جاتا ہے تو بچے سوئے ہوئے چھوڑ کر جاتے ہیں اور شام کو جب برف کراتا ہے رات کو تو بھی بچے سوئے ہوئے ہوتے وہ تو طرف جاتے ہیں پیار یہ لوگ ہیں برائی کے موجد کی یہ غریب آدمی تو بیچارہ اگر کرتا بھی ہے برائی تو فیشن سمجھ کر صاف کہلانے کے لیے اور ان تک جب برائی پہنچتی ہے تو اس کا حال وہی وہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ٹیکنالوجی پہنچتی ہے امریکہ سے تو اس کا حال ہوتا جب کھوکھلی ہو جاتی ہے پرانی ہو جاتی ہے تو ہمیں بیچتے تھے یا جس طرح یہ مرغیاں بیچتے مرغی خانوں کو جب انڈے دے دے, دے اگر ان کا ان کے اندر ککھ نہیں رہتا تو بیچ دیتے چاہو گاؤ گوشت گاؤں یہی حال ہوتا ہے اصل میں جب برائی کو خوب اونچو نکال دیتے ہیں اس کا جوس نکال لیتے ہو کوئی نئی برائی جا کر لیتے تو پرانی نیچے بھیج دیتے سوسائٹی میں تو فارم باندھ جاؤ اس لیے ان لوگوں کی گرفت پہلے ہوتی ہے مترافی پیٹ بھرے لوگ یہی تو ہوتا ہے پیسہ اگر ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تو یہ دو ساری تلوار ہوتی ہے ایک طرف تو غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے دوسری طرف یہ پیسے چونکہ ان کے پاس بغیر نہیں رکھ کے آتا ہے راجا جاتا بھی اسی طرح ہے بعد تو ایک دفعہ سوچتا ہے لو نہ لوں. سے تو وہ پسیینہ یاد آتا ہے جو کنکریٹ کرتے اس گرا تھا وہ تو کے دیتا ہے ایک کو ڈھائی روپئے کلو کا دو روپے چھوٹا روپئے پاکستانی پاکستان میں ڈھائی روپے کلو ملتے ہیں جب سال کے بعد چھٹی جاؤں گا تو وہاں یہاں چار روپے درجن سنترے اور ساتھ لو کے اٹھائیس تیس روپے پاکستانی اور بارہ پاکستان سنترے تو وہاں پچیس کے سو ملتے ہیں سینکڑا ملتے ہیں غریب آدمی تو بےچارے یہ سوچتا رہتا ہے ہاں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے یہ اڑاتے ہیں اللہ طلب تو, تو جب ہم نے گرفت کی ان کی اس لیے کہ بیماری کی یہی سے ابتدا ہوتی ہے راجا وہ جو کہتے ہیں برے کو نہ مارو بورے کی ماں کو مارو کے اندر کوئی برا نہ جنے وہ جولام جو نے پر روپے لاکھ اگر اللہ لاکھ سے میرے کام میری تو اللہ بھی پھر ان کی گرفت کرتا ہے تاکہ نہ ایجاد ہوں برائیاں اور نہ آگے ایکسپورٹ ہوں چھاپا مارا جاتا تو وہاں بٹھی پر مارا جاتا جہاں رویل تیار ہوتی ہے تاکہ نیچے نہ جائے معاشرے میں نہ جائے دادا ان پر اللہ چھاپا مارتا ہے جو برائیوں کی بٹیاں لگا کر بیٹھے ہوئے اور جب مصیبتیں پڑتی اور زیادہ ڈکراتے بھی پھر یہی تو یہی لوگ غریب آدمی چونکہ اس کا معاملہ تو وہی ہوتا ہے کہ ہم سے کوکر ہو اگر انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ, اتنی پڑی کہ مجھ, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر پڑ آسار ہو گئی غریب آدمی تو چونکہ پیدا ہوتے ہی مشکلوں میں پڑا رہتا ہے لازا مشکل اس کی یوں سمجھ لیں کہ دوسری زندگی بن جاتی ہے دوسری شخصیت بن جاتی ہے یہ ہوتے ہیں نازو نیند میں پلے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دن اسٹاک ایکسچینج میں ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا اور ان کو ہارٹ اٹیک برین ایوریج ہو گیا حالانکہ ویڈیوز بڑھے ہوئے اکاؤنٹ میں لیکن وہ قدمہ برداشت نہیں کر سکے یہ کہ ہال تک جیتتے آئے ہیں نا انہیں آدت نہیں ہارنے کی اور کئی بار میں ہار سے ہارتے ہو کہ ہاتھ میں آدت ہو جاتی ہے جیت ہو تو اس کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے وہ جیت پر ہٹ جاتا ہے جسے کہتے ہیں کہ شادی بند وہ ہو جاتی ہے تو یہ ہے جو پھر ٹکرا کے آپ دیکھ رہے ہیں مارشل آرٹ کون جلوس نکالتا ہے وکیل مارشل آرٹ کو کی وجہ جن کی روزیاں خطرے میں پڑی ہوئی ہوتی وکیل جمہوریت کے لیے نہیں نکالتے وہ تو اپنی روزی کے لیے جلوس نکالتے یہ لیے کہ وہ ادھر سے بھی لیتے ادھر سے بھی لیتے پتہ دیا کہ اس نے قتل کیا ہوا ہے لیکن یہ تو پیسے لے رہے اس کا کیس لڑ رہے ہیں مارشل آرٹ میں یہ نہیں ہوتا دو چار دن میں نتیجہ نکل ہے مارشل ہوتا ہے بات لوٹ کریا آپ کے خلاف کون اٹھتا ہے وہ تب جو ملاوٹ کرتا ہے چیزوں میں بزنس مین دو نمبر مال بیچنے والے چھاپے پڑتے ہیں مال دخت ہوتا ہے لازم ہو لوگ پیسہ لگاتے ہیں لوگوں لیڈروں کو خریدتے ہیں اٹھو ہم تمہارے ساتھ وکیل اٹھتے ہیں اس لیے جو قانون کا درد ہوتا ہے قانون کا جو ہار جو کرتے ہیں وہ تو سب سے یہ وہ طبقہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں غریب آدمی تو خوش ہوتا ہے وہ تو اپنے مقدمات جاتا ہے اس سے پارتوں میں جائیں جہاں یہ وکیلوں کی پہنچ نہیں ہے انصاف ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ پھر ٹکراتے ہیں اور اس چیز کے خلاف ہوتے ہیں کہ جو ان کے مفادات پر زر لگاتی ہے اگر آپ ان کو نہ چھیڑیں ان, کے, ان کی برائیوں کو ڈسکس نہ کریں تو آپ کے مدرسے میں چھ سے چھ مہینے گندم کی بوریاں پہنچ جایا کریں گے پھر پیسے بھی پہنچ جایا کریں گے آپ کے مدرسے میں لیکن جب آپ کے مدرسے میں سے پپا ان کے خلاف آنا شروع ہو جائے کہ یہ جاگیرداری سسٹم جو یہ ختم ہونا چاہیے تو اب پھر آپ کو کچھ نہیں ملے ہم تو آپ کو اس لیے پال رہے تھے کہ آپ ساتھ دیں ہمارا اس لیے نہیں کہ آپ ہمارے خلاف کوٹیں لا تجم کن کو منا لات آج نہ کراؤ نہ رو تمہاری آج ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا اس لیے کہ جب اللہ کسی کی گرفت کر لیتا ہے کسی قوم کی تو وہ چیزیں جو اسے فائدہ دے رہی ہوتی ہیں اور جن پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے وہی اس کے خلاف ہو جاتی مارکوز کا کیا آلود ہے کس نے مدد کی نام کر کے کھاتا رہا کس نے مدد کی وہ جو ظفر نے کہا تھا کہ ایک دس بھی زمین نہیں ملی وہ یار میں وہی حال اس کا بھی ہوا دفن ہونے کے لیے جو ہے اسے اپنے اتنے وطن میں جو اس میں کرنا میری گرفت میں جسے چاہوں جسے چاہوں اسے دوں جسے چاہوں میں نہ دوں اس وطن میں دفن ہونے کے لیے دس زمین نہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جب اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے تو پھر کوئی آگے نہیں بڑھتا یہاں بھی بڑے بڑے صاحبان ہیں سمجھتے تھے پران جی سے میرے طرف آتے فلا اسٹیٹ بینک آپ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں بیٹھتے کھاتے ہیں جب تک میں نہ جب تک وہ کھانا شروع نہیں کرتا لیکن جب مصیبت پڑی اس پر تو کسی نے پھر اس کی مدد نہیں کی ایک مق تھا وہ ملینر تھا ایک مقد وہ تھا کہ اس نے بیوی کی گلے کا لاکھ بیچ کر مہینے کا خرچہ چلایا یہ حالت اس آدمی کی میں نے دیکھی ہے جو وزیر کا نام پہلے دیتا تھا اور بعد میں بات کرتا ابھی ابھی فلاں کا فون آیا تھا فلاں وزیر کا اور کہہ رہا تھا آج ابھی میں گاڑی بھیجتا ہوں جب اللہ کی طرف سے کسی کے الٹے دن آ جائیں تو پھر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھیں کسی ایسے پر توقع نہ کریں کہ فلاں میرا یہ ہے فلاں میرا دوست ہے یہی ہو بس اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ مجھے آفیت میں رکھ جیش کان علیکم سکون تمہارا آپ آدھے تم تنجس میری آیات تم پر بڑی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤ بھاگ جایا کرتے تھے یہ سیکلا دیں آپ یا پھر کھڑکیاں کھولو تم الٹے پاؤ بھاگ جایا کرتے تھے کیونکہ یہ تمہارے مساطات پر دگ لگاتی تھی وہ باہر والے بھی کھولتی تھی تاکہ کراس وینٹیلیشن مسکبری کا دہی سادر تہجر تکمبر کرتے ہوئے تکبر اس لیے کہ ہم سردار ہیں اور نکومت ملی ہے تو ایک یتیم کو ملی ہے اس لیے مزا میں یہاں کھڑا کر مسجد کی آواز دیتا ہوں آپ دیکھیں گے مسجد بھر جائیں گے ان کے دروازے پر جا کے تھر کر کے میں یہ کہوں کہ میری فل میں طرح طرح لائیے یہ مجھ سے نہیں ہوتا آپ اس دلے سے آتے نکل گئے وہاں میں بیٹھ کروں گا خنسر ہوئے چودھری بن تھا تیرے مزارے میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں میری نظرے کرتے محتاج محل کے دروازے پر جو صاحب میں نے ایسی تبدیلی نہیں کری اس نے نہیں کی ہمیں کی اور پھر آگے جا کر انہوں نے کام کیا تو یہ ایک ہوتا ہے انداز کے بھائی ان کے ساتھ غلاموں کا طبقہ ہے جو ہمارے اونٹوں کے آگے دوڑتے اور گھوڑوں کے آگے دوڑتے زندگی گزر گئی ہے جن کی آپ ان کے ساتھ بیٹھنا یہ ہم سے نہیں ہوتا مستقبلی تکبر کرتے ہوئے سامنے ضرور سمجھ کہتے ہیں چاندنی کو اور چوپالوں میں آپ کو معلوم ہے جو دیہاتی لوگ ہیں شہروں میں تو بجلی ہے نا ان کی تو رات ہی چاندنی رات ہوتی ہے پتا چاندنی رات کس کو کہ جہاں ابھی بجلی نہیں گئی چاندنی رات کا اپنا حصن ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ چوک میں بیٹھ جاتے ہیں کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر گپے مارتے ہیں کہانیاں سناتے ہیں یہ اس وقت ایڈوینچر ہوا کرتے تھے بوڑھے اپنی کہانیاں سناتے ہیں. میں نے جوانی میں کیا کیا تھا کتنے, مارے, کتنے بچے سنتے رہتے تھے یہ اس زمانے کا یوں سمجھنے کے ٹی وی ہوتا تھا بے چاروں اب تو ٹی وی والے جھوٹ بولتے ہیں نا اب کسی بوڑھے کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ بولتے رہتے ہیں ٹی وی والے اس وقت یہی ہوتا تھا چوپال چوپاڑ یہ لوگ چاندنی راتوں میں بیٹھ کر پھر قصے سنایا کرتے تھے اور ان میں فلاں صد اللہ ولیم پر جو ہے یہ تنقید کیا کرتے تھے شہزادہ اڑایا کرتے تھے سامنے رنگ رسول ہم اللہ اللہ جا اہم عبا یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی یعنی کوئی نئی چیز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کسی اور زبان میں گفتگو ہو رہی ہے ہم لم یارے ہوں رسول اہم تو یا یہ اپنے رسول کے کریکٹر کو جانتے نہیں تو وہ ان کا انکار کر رہے ہیں یا تو یہ ہو کہ بھائی کہیں سے کوئی آدمی آ گیا پتہ ہی نہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیریکٹر کیا ہے کہیں سے قتل کر کے باندھے ہوئے ہیں کوئی اور چکر ہے تو آدمی ٹھیک ہے تشویش میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ جب تک میں پوری تفتیش نہ قابو یہ صاحب کہاں سے آئے تب تک میں ان بات نہیں مانتا کیونکہ دیکھئے ایک ایسا رسول اور یہی حکمت ہوتی تھی کسی قوم کے اندر میں سے رسول نہ میں انہیں میں رسول اٹھا دینا کہ جس کی زندگی ان کے سامنے بالکل شفاف آئینے کی طرح ہو جس کا بچپن ان کے سامنے گزرا ہو جس کی جوانی ان کے اندر گزری ہو انہیں معلوم ہو گئی یہ کریکٹر کا آدمی ہے کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا کبھی کسی کی طرف نظریں فاغ سے نہیں دیکھا کبھی خیانت نہیں کی کبھی اس نے لیڈری کی تمنا نہیں کی دازا رسول کا کریکٹر جو ہوتا تو وہ دل کے طور پر پیش ہوتا ہم لگ یارے کو رسول آپ کیا یہ اپنے رسول کو نہیں جانتے فاؤنڈ ڈاؤن کے رول تو وہ اس کا انکار اس وجہ سے کر رہے ہیں ایسی بھی بات نہیں ہے جانتے ہوئے اچھی طرح یارے بولوں کو میں یارے کو یا بھی ہم یا وہ یہ سمجھتے کہ نونوں گیا ہے بر جارا ہوں اکثر ہوں لے لکے کارے کو بلکہ یہ ان کے پاس حق لے کر آئے اور اصل مصیبت یہ کہ ان میں سے اکثریت کو حق جو ہے یہ ناپسند ہے یہ ہے اصل بات آپ زمین کے نیچے کی باتیں کرتے رہیں آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے رہے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے شام کی روٹی بھی مسجد میں بھیج دیں آپ کی دعوت بھی کرنے ہو بچہ بیمار ہے تو کرنے کے لیے بھی بھیج بھی بھی دیں گے آپ کے پاس تعویذ بھی لکھوا لیں گے آپ سے لیکن جو ہی آپ نے اس زمین کے اوپر بھی بات کرنی شروع کی ہمارا ساتھ یہ جو آپ سے زمین کسی کی دبائی میں جھوٹا کیس کیا ہوا یہ تو ظلم ہے ایسا نہ کریں ساتھ زمینوں کا طاؤ کرنا آپ کے گلے میں ڈالے گا آپ ہمارا میرے گلے میں تو ڈالے گا ڈالے گا لیکن آپ کو بھی روٹی نہیں ملے گی اصل چیز یہ ہے ہم خود مجھے آپ کو بھی یہ حق جو ہے یہ اچھا نہیں لگتا میں جب تک بات دوسروں کی کرتا رہتا ہوں آپ بڑے خوش رہتے ڈرتے نہیں ہے کارش صاحب بات کر دیتے ہیں ہر فلاں لیکن جو ہی آپ اس لگڑے میں آتے ہیں ہو جاتا ہے مجھے بھی کہا کہ رپیٹ لی ہے یہی معاملہ میرا کسی پر تنقید ہو رہی ہے تو آتا ہے لیکن جب تنقید ہو تو تنقید کر دیے آپ یہ نہ کرتے جب گیا اس کو ہاتھ پڑتا تھا یہ تو آپ جو بھی جس کے سامنے بھی آپ کریں گے اسے حق کھا جاتا ہے یہی ہوتا ہے جب تک آپ کسی اور کرتے رہے تو آپ تک بالکل خوش رہیں گے بالکل ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہے جماعت اسلامی بھی ٹھیک ہے جو شیسا سینٹ میں کھڑے ہونے کا لاجنگ اپوزیشن اپوزیشن کھیلنا شروع ہو گئے یعنی ہم نے تو ریچ کا وہ ادھر کیا تو اس نے مڑ کر پھر ہمیں کو پکڑ لی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ اسلامی جماعتیں جب قومی سرجی میں جا کر بات کرنا شروع کرتی ہے کہ بھائی آپ یہ کام خلاف اسلام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے یہ فوکس ہم نے تو آپ کا منہ ادھر کیا ہوا ہے کہ جو تین ادھر رکھے دوسری پارٹیوں کی آپ غیر اسلامی حلقیں دیکھیں ہماری نہ دیکھیں آپ نے ہماری طرف بھی کر دیا ہے منہ لہٰذا پوزیشن ہو گئی یہ حق آدی کو کھا جاتا ہے اور کوئی کسی کو ایسے ہی آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ایسا آدمی کسی بھی حکومت کے لیے کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا جو معلوم جی نے قرآن اللہ ہے کیا ہوا انگریزوں سے وہاں افغانستان سے گاگے وہاں ٹرکی میں ٹرکی میں جناب بیالی, پھر وہاں سے گاگے مصر میں ہم نے دیا ایک آدمی تھا جہاں پہنچا تھا پورے ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی کہ ایران ایران میں گئے وہاں بھی انگریز پیچھے تک ایک آدمی کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہاں آپ ان کی بات نہ کریں تو پھر آپ کے لیے وہ جہاں بھی چادر کر کے آپ کو کہیں بھیج سکتے اچھا, کوئی مسئلہ نہیں خدمت ان سے کروائے دوا میں شامل کروا دیں آپ کو بس یہ تو اکثر ان کے حق سے راہ کرتے ناپسند ہے لیکن اگر حق ان کی آواز ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائے لاساسا ایسے سب آواز والد ومن ہی ہے تو زمینوں آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز میں فساد پھیل جائے گا یہ قدرتی بات ہے دیکھیں ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے گاڑی کے اندر بھی لگا ہوتا ہے اور ایک سرکٹ بریکر جو ہے وہ لگا ہوتا ہے پیچھے میٹر کے پاس اگر آگے کوئی شارٹ ہے بجلی میں کوئی فالٹ آ گیا ہے کہیں سے کرنٹ لیک ہو گیا ہے تو وہ فوراً ٹھگ سے بند ہو جاتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے درست کرو اپنے کو دیکھو کہیں تو آگ لگ جائے گی گاڑی میں پانی ختم ہو گیا ہے گاڑی نے انڈیکیٹر دینا شروع کر دیا کہ صاحب یہ دیکھیں پانی آپ ختم ہو گیا تلوا لیں یا یہ کہ کیا بیٹھے وہ پینٹنگ کر رہی ہے اور بار بار جو ہے وہ بیلٹ کی آ رہی ہے کہ آپ نے وہ سیفٹی بیلٹ نہیں باندھی ہے یہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان سے بچایا جائے اور آپ کو خرابی کی طرف متوجہ کیا جائے حق بات کہنے والی جماعت اور حق بات کہنے والی شخصیت سوسائٹی میں یہی تو کام کرتی وہ ایک انڈیکیٹر کے طور پر ہوتی ہے جہاں خرابی ہوتی ہے اس کا تو کام ہے بتانا کہ یہاں فساد ہے اسے درست کرو ورنہ اس کا نتیجہ غلط نکلے لوگ تو بس جو بھی دیکھیں کبھی کسی سے خوش بھی یہ ہوئے کبھی ایک کی خرابیاں نکالتے کبھی دوسرے کی خرابیاں نکالتے ہیں بس اللہ نے ایک رکھی اسی لیے اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے آدمی تو ظاہر حق تو حق نہ پھر تو آپ یہی ہوگی بھائی جس کی لاٹھی اس کی بحث جو چاہو کرو ذکر فاؤمان ذکر بلکہ ہم ان کے پاس ان کے حصے کا ذکر اور یہ اس سے ان کے لیے بہت بڑی سعادت تھی اللہ نے انہی کی زبان کا رسول بھیجا انہی کی زبان میں کتاب بھیجی انہی کی زبان میں احادیث انہی کی زبان کو جنت کی زبان قرار دیا ان کے لیے قرآن ذکر کرنا کتنا آسان ہوگا بس اس وقت اس بندے کی جس سے پتا ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اسے تو ایک ہاتھ رکھنے کے لیے پتہ نہیں پچاس دفعہ اسے کہنا پڑے گا تب اس کی جو بار پر وہ ایک حرف چڑے گا اور انہیں تو جھوٹ اس کا مطلب پتہ ہے لیکن بڑی آسام لیکن سب سے کم حفاظ ہی نہیں کے اندر انہیں ریگارڈ نہیں ہے ہم تو کہیں قبضوں میں ہیں گے تو پتہ چلے گا نا ہزار کا حکم کیا رسول کا حکم کیا یہ تو بازار سے گزر بھی نہیں ہوگا ہو سکتا کہ کہیں کسی نے کیشیت لگائی ہوئی ہے ریکارڈنگ سینٹر والے نے اور وہاں پہ لاؤ نے بتایا کہ یہ بات کرو سوٹ کے لیے اور آج پڑی جا رہے رہی نہ تو پتہ اس کا مطلب کیا ہے لہذا ان کی گریشت ہم سے زیادہ سخت ہوگی یہ بات آپ نوٹ کراجپا ان کی جواب دہی ہماری بہسپت سخت ہوگی کم ہماری بھی نہیں ہوگی لیکن ان کی جب ان سے کمپیئر کریں گے تو نہیں اس لیے کہ باہر رسول ہمارے یہاں تو تعصب نہیں آ سکتا ہے نا کہ جی رسول تو اب بھی ایک تعصب یہ بھی آ سکتا ہے لیکن ہمارے اندر وہ نہیں ہے ہم تو ان کی خاطر جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں خنجر چلے کسی پہ طرفتے ہیں اور امیر سارے جہاں کا درخت اپنے نگر میں ہے کہیں بھی تکلیف اٹھتی ہے تو انہیں بھی تاجب ہوتا ہے کہ پاکستان میں جاتا اسلام آباد ہے وہیں آگ لگ جاتی ہے کیوں لیکن ہمارے اندر وہ تعصب نہیں ہم تو اس گلوب پر رہنے والے کہیں بھی کسی بھی خطے میں کسی مسلمان پر تکلیف آتی تو ہیں اس لیے کہ ہماری تکلیف پر بھی ایک شخص تڑپا محمد بن کاسم ایک عورت کی عصمت لوٹی تھی اور تڑپ گیا تھا وہ شخص ہمیں تو ملا اسی لیے لا تھا ہم وہ قدم اتارنے کی کوشش کرتے ہم نے جو تڑپتے ہیں بوسیاں والوں کے طرف پر ہم نے جو کشمیر پر بھی تڑپتے کہیں ظلم ہوتا ہے ہمارے یہاں اس کا ریئیکشن سخت ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یہ غیر یہ اگر کہیں کھلی منڈی سے ملتی تو ان کے پاس زیادہ ہو اس لیے کہ پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے یہ پیسے سے نہیں ملتی یہ تو اللہ کی ادا ہے اس نے دیا کٹ مرتے ہیں لوگ تج کرتے کہیں اور کی بات ہو رہی اور سے آپ غور کریں میں جو پچھلے جمعہ میں پھارے ہوا تو اس کے بعد دیکھ مجھے رسالہ دیا گیا جس میں خط تھا بوسنیا کی ایک بچی کا کہ اگر سو کروڑ مسلمان ہماری قسمتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمیں مانے امر گولیاں تو بھجوا دیں ہم یہ حرام کے بچے تو نہ جائیں یہ مانجا ان کا جو کیمپ ہے وہاں سے وہ خطا ہے آپ غور کریں وہ لوگ ریپ کرتے ہیں اس کے بعد ان کی حفاظت کرتے ہیں پانچویں چھٹے چوٹے پانچویں مہینے تک تاکہ یہ حمل ضائع نہ کروا سکے اور تیس ہزار ایسی عورتیں ہیں ایک دو نہیں اس لیے جب بچہ پیدا ہو گیا تھا تو پھر تو ماں کی محبت لگ جاتی ہے نا اس کے ساتھ ناجائز بھی ہو تب بھی ہو اس کا تو بچہ ہوتا ہے نا اس کا تو خون لگتا ہے انہیں کہا تھا آپ یہ پالیں گے ان کو اور یہ وہ خجر ہے جو وہ ہمارے سینے میں بارے بھی نہیں اس کا گلا ہماری دو سو کروڑ مسلمان منہ سے نکل جاتے پانچ ہزار کا لشکر لے کر گیا تھا محمد بن سے اور وہ جو پہلی عید آئی تھی ستائی سنگھان کو پاکستان بنا تھا ہمیں سے اکثر کو یہ پتہ نہیں ہے چودہ اگست تو ہمیں یاد ہے تین دن کے بعد عید تھی کراچی پاکستان گزار دار و خلافہ تھا وہاں پر عید کی نماز پڑھی قائد اعظم رخون میں بھی اور لیازت علی خان ہاں بھی وہاں موجود پہ وہاں جس امام نے خطبہ دیا تھا عید کا اس نے وہ البار کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ ہم یہاں محمد بن قاسم پالیں گے یہاں کی مائیں محمد بن قاسم جلے گی اور میں کو اس نے مخاطب کر کے کہا تھا تمہیں پتا جب ایک محمد بن قاسم آتا ہے ہندوستان میں تو نو سو سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہتا ہے جب ہر گھر پاکستان کا محمد بن قاسم پیدا کرے گا تو تم کسی کی عصمت کو بھی خطرہ پہنچا سکو گے کیا کتنے ہمارے اندر محمد بنکاس ہر کوشش یہ ہو رہی کہ ان کے جذبے کو مارا جائے فلاں بند کر دے گا تمہاری تو بھی ہم تو روکے نہیں مریں گے انہوں نے امداد بند کر کے بھی دیکھ لی دو تین سال ہو گئے کیا ہو گئے کسی کے گھر سے کھاتا ہے اس کے گھر میں فاقا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ شانے ڈراڑے ہے صرف جب آدمی اللہ پر توقل کرنے تو کچھ نہیں اور پیٹ میں روٹی ہو پیٹ بھرا ہوا بھی ہو جاتا سکون نہ ہو دن میں سینہ جلتا ہو آدمی کا تو وہ روٹی بھی سکون نہیں دیتی اگر ہمارے اندر اپنے اندر وہ غیرت پیدا کرنی وہ جو حالی نے کہا چاہیے یہ قوم آج ڈبے کی گل کر نوکی تب آسانی اور ابرو غیر اور امداد غیر ملکی یہ دونوں برابر نہیں چل سکتے اگر آپ چاہتے آپ کی بات مانی جائے تو آپ ان کے پیسے کو ٹکرائیں آپ ان سے پیسہ بھی لے رہے ہیں پھر ان کی مرضی پر بھی نہ چلے تو انہیں تو دکھ ہونا ہے پھر کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ پاکستان پر پا پیسے ڈالتے ہیں ایسمی معاملے میں ہندوستان پر نہیں ڈالتے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو تین ارب امداد دیتے ہیں ہندوستان کو تو نہیں دیتے جو کھاتا ہے وہ سے سان کہتا ہے نا آپ ہیں ہمارا سی ایم آپ کو کہتے نہ کریں وہ اور اسی وجہ سے ہمیں ان کی خوش زیادہ اجیت ہوتی ہے اللہ ہی نہیں وہ جو رئیسم روئی نے کہا تھا لکھا تھا قرضے ڈالر میں بنا ہے وہ ہمارا بال بال پھر بھی اپنے اوسط تو افلاس کا ماتم نہیں کیا ہوا جو سایہ رحمت سے ہم محروم ہیں سر امریکہ کی چھتری ہو تو کوئی غم نہیں ہم تو وہ ہمیں تو ان کی کا شروع کیا اللہ سے جنگ لگ رہے ہیں پہلے تو سالم کھا لو گے ہاتھ بھی میں ادا و رسو لے اگر تم یہ نہیں کرو گے سود نہیں چھوڑو گے تو اعلانِ جان ہے اکاؤنٹ کے رسول کی طرف سے یہ کون کر رہا ہے وہ تو جو ادھر سے انداز دیتے ہیں اپنے گھر بھرتے ہیں غریب آدمی کو پھر بھی دال ہی ملتی ہے انداز نہ ہوگی تو بھی اس کی دار کو کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ ہوگا تو پراپتوں کو خطرہ ہوگا دادا وہ نہیں کرنا جاتے ہم یہ نہیں کہ آپ ایک رات میں نافذ کر دیں آپ بسم اللہ لا کریں اس میں سال آدمی لگ جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ بارہ لیک سسٹم آپ نے کھڑا کرنا ہے تو اس کے لیے عرصہ چاہیے ایک رات میں یہ نہیں ہوگا لیکن آپ بسم اللہ تو کرے نا اب یہ کہتے ہیں جو مانگنے چاہ نہیں سکتا تو پھر کیا کرے پھر نیا کو ہم منسوخ کر دیں مہاجل سو مہاجل دس ادب مخرجل سو خراج ابے کا خیر یا آپ ان سے کوئی خراج طلب کرتے دعوت کا اور انہیں یہ منظور نہیں دیں ہم اتنے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کی دعوت ہوتی ہی مفت میں فی ابھی اللہ ہوتی ہے دیاری دیاری رب العالمین میری مزدوری تو رب العالمین کے ذمہ میں نے اس سے لے لیا تو سے میں کچھ طلب نہیں کرتا یہ ہے وہ دعوت جو رسو باقی ان شاء اللہ دیکھنے پاس ہوتا ہے